وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبعى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بَعْضُكُمْ لبعض عدو ولكم فِي الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ان آیات کریمہ میں اللہ سبارک و تعالی نے حضرت آدم علی صدلام کی پیدائش کے بعد کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آدم علحت السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ سبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے آگے سجدہ کرے چناچہ اس حکم کی تعمیل میں سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور اس کا شمار کافروں میں ہو گیا یہ واقعہ جو پہلی آئے کریمہ میں بیان کیا گیا ہے اس کے مختلف پہلو قابل ذکر ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور انہوں نے اس کے تعمیل میں سجدہ کیا بھی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ جو مخلوق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں یعنی عدمۃ السلام اور ان کی اولاد وہ جب میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے گی تو اے فرشتوں تم پر بھی فوقیت لے جائے گی اسی لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آگے سجدہ کرو ان کو سجدہ کرو کیونکہ شروع میں فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں ہم سے زیادہ کوئی اور اطاعت گزار عبادت گزار فرما بردار نہیں ہے لہذا ان کو یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی اور خنزیاں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اب ان کے اس خیال کو رد کرنے کے لیے اور ان کے دل میں جو یہ ایک قسم کا گھمنڈ پیدا ہوا تھا کہ ہم سب سے زیادہ افضل مخلوق ہیں اس کو بھی اللہ تبارک مطالعہ نے اس طرح توڑا کہ اللہ سبارک مطالعہ نے ان کے اس مخلوق کو جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زمین میں فساد مچائے گی اور خوریزیاں کرے گی اسی مخلوق کو جب پیدا کر دیا تو اللہ سبارک تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو اور بتلانا یہ مخصوص تھا کہ فرشتو بے شک تم بڑے پاک باز ہو پر بے شک تم سے کوئی گناہ سجد نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اندر گناہ کا دائیا ہی پیدا نہیں کیا دعا کے گنا کے تقاضے ہی پیدا نہیں کیے تو اگر تم گناہ سے بچتے ہو تو تمہارا کوئی کمال نہیں لیکن یہ مخلوق جو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں اس کے دل میں خواہشات بھی ہوں گی اس کے دل میں جذبات بھی ہوں گے اس کے دل میں گناہ کے تقاضے بھی پیدا ہوں گے اس کے بعد جب یہ اپنے ان تقاضوں کو دبا کر ہماری رضا کی خاطر ہماری خوشنودی کی خاطر یہ ان گناہوں سے بچے گی جی تو پھر ان کا مقام تم سے آگے بڑھ جائے گا اس لیے یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک وطالیہ نے ایک عملی مظاہرہ یہ فرمایا تمام فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ انسانوں کے بہت سے کام اللہ سبان کو تعارف فرشتوں کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے اوپر فرشتے مقرر ہیں ان کے بہت سے کاموں کی انجام دہی کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جسم میں جو جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر جوڑ کے حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے تو اس طرح ان کی انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فرشتے پیدا فرمائے ہیں تو یہ ایک عمری مظاہرہ بھی تھا کہ انسان جو ہے یہ حقیقت اس کائنات کے پیدا کرنے میں اصل مقصود وہ ہے اور ملائکہ بے شک معصوم ہیں پاس باز ہیں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں کے بہت سے کام وہ انجام دیتے ہیں اس لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل مظاہرہ کر کے یہ دکھایا کہ فرشتے حضرت آدم رسد السلام کو سجدہ کریں چنانچہ پرانے کریم کہتا ہے کہ جتنے فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آج سے سر کا ان کے ہاں مجالی نہیں تھی ان کے اندر طاقتیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سرتابھی کرنے وہ تو پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کیے گئے تھے لہذا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سج میں گر گئے سب نے سجدہ کیا یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سجدہ جو کیا گیا یا جس کا مطالبہ فرشتوں سے کیا گیا یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم والا سجدہ تھا سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو کسی کو معبود سمجھ کر کیا جائے اپنا خالق مالک کارساز سمجھ کر کیا جائے وہ تو کیا جاتا ہے عبادت والا سجدہ جیسے ہم نماز بدھ کرتے ہیں اور یہ سجدہ اللہ سبارک و تعالی کے سوا کسی کو کیا ہی نہیں جا سکتا اور کسی بھی دور میں کسی بھی ملت میں کسی بھی مذہب میں کسی بھی نبی کے قوم میں اس قسم کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے کبھی جائز ہی نہیں ہوا لیکن ایک دوسرا سجدہ وہ ہے جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں یعنی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو نہ اپنا مالک سمجھ رہے ہیں نہ اس کا اپنا خالق سمجھ رہے ہیں نہ اپنا خدا سمجھ رہے ہیں بلکہ محض ایک اپنی تعظیم کے اظہار کے لیے تکریم کے اظہار کے لیے سجدہ کیا جائے اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی بعض انبیاء کرام رام علیہ وسدلام کی شریعتوں میں جائز تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی اسی واسطے جو سجدہ کرایا گیا ملائکہ سے یا فرشتوں سے وہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت والا نہیں تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا بعد میں بھی بعض انبیاء کرام کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دی گئی تھی جیسا کہ حضرت یوسف اسد السلام کے واقع میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علی سدسلام کے آگے سجدہ کیا والدین نے بھی اور ان کے یارب بھائیوں نے بھی تو وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا یہ ان کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن جب امت محمد علی صاحب علیہ السلام کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خاتم العم قرار دیا اس پر دین کی تکمیل ہوئی لہذا سرک کے ہر شائبے سے اس امت کو بچایا گیا اور اس امت میں چونکہ دین کی تکمیل ہو رہی تھی علیم اقبال تولقم دین اکم و اطمم تو نعمتی ورزی تو القم الاسلام دینا تو اس لیے اس امت کے اندر یہ تعظیم والا سجدہ بھی اللہ سبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا اس کو حرام کر دیا گیا اور یہ بات متواتر تقریباً مان متوطر احادیث ثابت ہے کہ ایسا سجدہ اب کسی بھی مخلوق کو کیا نہیں جا سکتا چاہے وہ سجدہ تعظیم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ ایک حدیث و رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا کسی بھی قسم کا چاہے وہ تعظیم ہی کی نیت سے کیوں نہ ہو عبادت کی نیت سے نہ ہو تب بھی وہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے اس امت محمد اعلی صاحب خاتو السلام میں اور اب کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ محض تعظیم کے نقطہ نظر سے بھی کسی کو سجدہ کرے لہذا ہمارے عرف میں یا ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو جا کر اولیاء اللہ کو, کو یا ان کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں اور یہ اب امت محمد علیہ صاحب صلاحت والسلام کے اندر اس قدم کا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے جائز نہیں چاہے اس کا مقصود تعظیم ہو چاہے اس کا مقصد عبادت ہو عبادت مقصود ہو تو شرک ہے اور آج بھی اس سے کافر ہو جاتا ہے اور اگر عبادت مقصود نہ ہو تعظیم مقصود ہو تب بھی بالکل حرام ہے اور وہ حرام ہے اور حرام کی بھی بات صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک سے مشابہ ہوتی ہیں تو ان کی حرمت بھی بہت عظیم ہوتی ہے ایسے ہی زبردست حرام عمل ہے اللہ تعالی کے کی سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا لیکن کیونکہ ابتداء میں یہ تعظیم والا سجدہ جائز قرار دیا گیا تھا تو اس لئے اعظم الصد السلام کے لیے تمام ملائکوں کو حکم ہوا کہ وہ ان کے آگے سجدہ کریں اور انہوں نے کا تعالی کے حکم کی تعمیل میں ان کے آگے سجدہ کیا